تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ کرسی رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس رہا ہے کام الحمد لله احدا والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس سبا من اهل الكتاب امه قرائمه يتلون آيات الله انا الليل انا الليل بهم يسجدون یؤمنون باللہ بل یوم الآخر یؤمنون باللہ بل یوم بالمعروف وینہون عن المنکر وینہون عن المنکر ویسارعون فر الخیرات و اولئیک من الصالحین صدق اللہ لزیم آج ہم نے درس کے خطبہ میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 اور 114 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے ان میں سے آیت نمبر 113 کی تشریح پچھلے درس میں ہو چکی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں سب کو تم ایک جیسے مت سمجھو اور میں نے اسی کے ذمن میں عرض کیا تھا کہ سارے اہل کتاب کے ایمان سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے تو فرمایا کہ سب یکساں نہیں اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو دین پر قائم ہے وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتی ہے شب کے اوقات میں اس حال میں کہ وہ سجدے کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں یو امین اللہ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بلی یومل آخر اور آخرت کے دن پر وہرون اب المعروف اور حکم دیتے ہیں نیکی کا ین عَنِ من کر اور روکتے ہیں برائی سے وہ یوں ساری اور اچھی باتوں کی طرف دھوڑتے ہیں وہ الاف والین اور یہی ہے نیکوں میں سے بتا دیا کہ اگر تم بھی نیکوں میں سے بننا چاہتے ہو تو اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لو پہلی صفت دین پر استقامت دوسری صفت اللہ کی کتاب کی تلاوت خصوصاً رات کے اوقات میں اور تیسری صفت جو اس کے ساتھ ہی ہے نماز کی ادائیگی اللہ کے سامنے رکوع اور سجدے اور نماز میں کثرت کے ساتھ قرآن کا پڑھنا چوتھی صفت اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان پانچویں صفت نیکی کا حکم دینا چھٹی صفت برائی سے روکنا اور ساتمی صفت اچھی باتوں کی طرف دوڑنا یعنی نیک کام بے شوقی اور بے رغبتی سے نہیں شوق سے کرنا محبت سے کرنا سر سے ایک بوجھ اتارنا الگ چیز ہے اور محبت اور شوق کے ساتھ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا الگ بات ہے یہ بات ہم محسوس کرتے ہیں اپنی اولاد میں اپنے شاگردوں میں ایک بیٹا ایک شگرد وہ ہے جو کام تو کر دیتا ہے لیکن بالکل بے رغبتی کے ساتھ دل نہیں چاہتا اس کا بس مجبور ہو کر اور دوسرا وہ ہے جو خوشی سے کرتا ہے دونوں میں کتنا فرق ہے ایسے ہی اللہ کا ایک بندہ تو وہ ہے جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن نہ محبت نہ رغبت نہ شوق اللہ سے گفتگو کی چاہت نہ مانگنے کا ٹھن نہ مانگنے کا سلیقہ اور نہ مانگنے کی تمنا بس ایسے ہی مجبوری میں نماز ادا کر رہا ہے اور دوسرا وہ ہے جو شوق کے ساتھ جو محبت کے ساتھ جس کے ہاتھ گرتے ہی نہیں ایسے اٹھتے ہیں کہ گرتے ہی نہیں اللہ گرنے ہی نہیں دیتے ایسے ہاتھ اٹھتے ہیں ہے تو وہ عوامی واقعی لیکن ہمارے جذبات کی ترجمانی جب دروازے پر کھڑے ہوئے چودری صاحب نے مسجد میں گئے ہوئے اپنے ملازم سے پوچھا تھا ارے کون ہے جو تمہیں مسجد سے باہر نہیں آنے دیتا؟ نماز پڑی اور اب لگا ہوا تلاوت میں ذکر میں اور دعا میں نکلتا ہی نہیں کون ہے جو تمہیں مسجد سے باہر نہیں آنے دیتا اس نے کہا وہی جو تمہیں مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا ایک کو اندر بلا لیا اور اسے باہر نہیں نکلنے دے رہا اور ایک کو دروازے پر کھڑا کیا ہوا ہے اور اندر نہیں آنے دے رہا تو شوق اور رغبت مسارعات, جلدی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا یہ ہے نیک بننے کا طریقہ یہ ہے نیکوں کی صفات میں ان آیات کی جلدی جلدی تفسیر کر کے آیت نمبر اکیس تک ایک سو اکیس تک پہنچنا چاہتا ہوں جس میں غزوہ احد کا بیان ہے اس لیے ذرا اپنے ذہن کو بھی تھوڑا تیز رکھیے گا میرے ساتھ چلے مما یف فرمایا کہ جو یہ نیکی کا کام کریں گے ہر گز محروم نہیں کیے جائیں گے جو نیکی کا کام کریں گے محروم نہیں کیے جائیں گے اگر ان کا ماضی خراب ہی کیوں نہ ہو ان کا ماضی داغدار ہی کیوں نہ ہو اللہ آپ نہیں سمجھ سکتے اللہ کے کلام کی اس اہمیت کو جب تک آپ یہ نہ جانتے ہوں کہ دوسرے مذاہب کے اندر ماضی کے گناگاروں کے بارے میں کیا فتوے تھے ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ ان کی توبہ اب قبول نہیں ہو سکتی ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا جو پاپ کیے ہیں جو گناہ کیے ہیں ان کی سزا مل کر رہے گی چاہے وہ توبہ کر لے چاہے وہ نیکی کے راستے پر آ جائیں مل کر رہے گی یہ اسلام ہے جس نے توبہ کا دروازہ چوپٹ کھول دیا چوپٹ چوپٹ کھول دیا او جس کو آنا ہے آئے کافر بھی آئے مشرق بھی آئے فاسق بھی آئے شرابی بھی آئے زامی بھی آئے بے نماز بھی آئے اللہ کا باغی بھی آئے سرکش بھی آئے نافرمان فرمان بھی آئے نبی کی سنت کا تاریخ بھی آئے کالے دل والا بھی آئے اور دل کو چمکا کر لے جائے آئے ہر کوئی آئے چوپر دروازے کھول دیئے آؤ ایسے جیسے اللہ خود توبہ کے دروازے پر کھڑا ہے اور پکار پکار کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اصرفو علیہ انفسہم لا تقنطو من رحمت اللہ میں اس کا تجمہ یہی کیا کرتا ہوں اللہ کہہ رہا ہے اے میرے گناہگار بندو۔ اللہ یہاں اولیاء سے خطاب نہیں کر رہا سلحہ سے نہیں شہداء سے نہیں انبیاء سے نہیں بلکہ گنگاروں سے خطاب گنگاروں سے ختاب اور یہ نقطہ آپ کو بتاؤں پورے قرآن میں اللہ پاک نے کافروں سے خطاب نہیں کیا کافروں سے خطاب نہیں کیا یعنی براہ راست خطاب نہیں کیا بولیا ای کافرون کہا لیکن وہ اپنے نبی سے کہا آپ فرما دیجیے اے کافروں یا ایوہ النبی نے کفرو کہا لیکن وہ قیامت میں اللہ کہتے ہیں میں کہوں گا لیکن اللہ نے گناگاروں سے خطاب ضرور کیا ہے اے گناگارو آؤ بڑے بڑے گناگاروں سے بھی کتاب اگرچہ اس میں کافر بھی مشرق بھی سب آ جاتے ہیں لیکن ایک نقطے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے ختاب گناگاروں سے فرمایا اے گناگارو آؤ تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن تمہارے گناہوں کو معاف کرنے میں میری طرف سے دیر نہیں ہوگی تمہارے آنسو بہانے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن تمہارے اشک ندامت کو رحمت کی چادر میں چھپا لینے میں دیر نہیں ہوگی مما من فرمایا کہ جو بھی نیکی کریں گے ہرگز محروم نہیں کیے جائیں گے اگرچہ ان کا ماضی کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو واللہ علیم علی ممبل متقین اور اللہ جانتے ہیں تقوی والوں کو ان الف لنگنیا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے امبال اور ان کی اولادیں انہیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی مالداروں کو فخر تھا اپنے تمبل پر اپنی سربت پر اپنی غنا پر اپنے اسباب و مسائل پر اور خیال یہ تھا کہ ہم دنیا خرید سکتے ہیں جنت بھی خرید لیں گے تھا. خیال تھا اور اب بھی بعض مالداروں کا یہ خیال ہے غلط خیال ہم جنت بھی خرید لیں گے ہاں مولوی صاحب کو قبر پر بٹھا دیں گے یہاں بیٹھے قرآن ختم کرتے رہو بس جنت ہماری نہیں بھائی نہیں ایمان ضروری عملے سالے بھی ضروری آ مولی صاحب سے اللہ کے نیک بندوں سے دعا کی درخواست بھی کریں سال ثواب کا اہتمام بھی کریں لیکن ایمان اور عمل سالے کی اپنی اہمیت ہے اسے کم نہ کرے فرمایا کہ ان کے اموال ان کو فائدہ نہیں دے سکتے اسی طریقے سے ان کی اولادیں یہ بھی ایک خیال رہا دنیا میں تو قبائلی معاشرے میں اولاد خصوصاً بیٹے ایک فوج شمار ہوتی تھی بہت بڑی قوت طاقت اور آخرت کے بارے میں بھی بعض لوگوں کا خیال تھا کہ اولاد کام آ جائے گی ہندو مذہب اور جینی مذہب میں یہ عقیدہ رہا کہ لڑکا باپ کو عذاب سے چھڑا سکتا ہے سنسکرت میں بیٹے کو کہتے ہیں پتر. پنجابی میں بھی کہتے ہیں پتر کہا جاتا ہے پنجابی میں یہ سنسکرت سے آیا ہے. یہ لفظ پتر اور بیٹے کو پتر اس لیے کہتے تھے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ قیامت کے دن اپنے باپ کو مرنے کے بعد اپنے باپ کو پت سے چھڑا سکتا ہے اور پت دوزخ کو کہتے تھے پت سے چھڑا سکتا ہے اللہ نے فرمایا نہیں لن تغنیہ انہم انبالہم بلا اولادہم من اللہ شیعہ اگر باپ کافر ہے بیٹا اگرچہ مومن ہی کیوں نہ ہو باپ کے کام نہیں آسکتا ہو اسلام نے تو یہ سمجھایا کہ دن تو یہ ہوگا یفر رول انسان اپنے گا بھائی سے بیوی سے بیٹوں سے بھاگے گا بیٹے باپ سے بھاگیں گے ہر ایک کو اپنی فکر لگی ہوگی لہذا کسی کے سہارے پر نہ رہو اپنے لیے خود امال کی فکر کرو سبک ور کما کسب تم ان کے کام وہ آئیں گے جو وہ کریں گے اور تمہارے کام وہ آئیں گے جو تم کرو گے مت سمجھیے گا کہ قرآن نفی کر رہا ہے یہ آز اللہ میں نفی کر رہا ہوں کہ بیٹے کو باپ کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے یہ نیک اولاد یہ حقیقت میں باپ ہی کا عمل ہے یہ باپ کا عمل ہے اور اس کے لیے صدقہ جاریہ اس کی نفی کوئی نہیں کر سکتا لیکن اگر باپ کافر ہے بیٹے کا ایمان اور عمل صالح اسے کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا وا اولایک اصحاب النار اور یہ دو زخ والے ہیں ہم فیھا خالدون یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے مسلوما ينفقون فی ھذی الحیات الدنیا اس کی مثال جو کچھ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں تماثل ریح فیھا صر ایسے ہیں جیسے ایک ہوا جس میں سخت سردی ہے اور وہ ہوا ایسے لوگوں کی کھیتی کو لگ جائے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور وہ ہوا اس کو تباہ کر کے رکھ دے دیہاتی لوگ جانتے ہیں جب سخت سردی ہوتی ہے تیز ہوا چلتی ہے تو سر سب کھیتیوں کو جلا ڈالتی ہے قرآن جیسے تیز گرمی وہ کھیتی کی دشمن اسی طریقے سے سخت اور ٹھنڈی تیز ہوا وہ بھی کھیتی کی دشمن اس کو تباہ کر دیتی ہے فرمایا کہ ایسا بدبخت شخص جس نے خرچ تو کیا اور بظاہر لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کی راہ نے خرچ کیا لوگوں کو یہ دکھاتا رہا میرا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے خرچ کر رہا ہوں حالانکہ اس کا مقصد شہرت تھی عزت تھی دکھاوا تھا ریا تھی تو فرمایا کہ اس کی یہ غلط نیت اور سوچ اس کی نیکیوں کی لہلہاتی فصل کے لیے وہ سرد ہوا ثابت ہوگی جو نیکیوں کے کھیت کو جلا کر رکھ دے گی اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلا کم کانو انفسمت بلکہ وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتی ہیں اللہ ظلم نہیں کرتا اللہ تو کہتے جو کرو میرے لیے کرو میں تمہارے اجر کو ضائع نہیں جانے دوں گا چاہے رات کے اندھیرے میں کرو خلبت میں کرو ایک روپیہ خرچ کرو ایک دفعہ اللہ اللہ کہو میں اسے ضائع نہیں جانے دوں گا اللہ نے ظلم نہیں کیا انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا یا الذین آمنو لا تتخذو تخوان تم دونکم لا یلو خبالا اے ایمان والو اپنوں کے سوا کسی کو گہرا دوست نہ بناؤ کفار کو مشرقین کو گہرا دوست نہ بناؤ بدو انت تم وہ, وہ تمہیں دکھ پہنچنے کی آرزو رکھتے ہیں بعض تو کچھ بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہو پڑتا ہے وہ ماں تخی سدور اکبر اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ کہیں زیادہ خطرناک چیز ہے <تضبی جنّا لكم> یات <العیات> ان کن تم تلون ہم نے تمہارے لیے آیات کو واضح کر کے بیان کر دیا اگر تم عقل رکھتے ہو بہت سے حضرات کو یہ آیتیں بڑی مشکل معلوم ہوتی ہیں کہتے اللہ کیا کہہ رہے ان کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ ان کو رازدار نہ بناؤ یہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے اول تو ان کی زبانوں سے ان کے چہروں سے ان کی گفتگو سے تم اپنے لیے بغض دیکھ لوگے سن لوگے محسوس کر لوگے نفرت کو دیکھ لوگے گے لیکن جو کچھ ان کے سینوں میں تمہیں نقصان پہنچانے کی تدبیریں پوشیدہ ہیں وہ تو ان کے چہرے سے ظاہر ہونے والے بغض سے کہیں خطرناک تدبیریں ہیں لیکن سینے کا حال تم نہیں جانتے سینے کا حال میں جانتا ہوں جان لیجئے جو اللہ کے باغی ہے ان کے ساتھ دوستی تعلقات ایک حد تک ہی جائز لا لامحدود حد تک ان کے ساتھ دوستی اور تعلقات جائز نہیں ہے کیا یہ لوگ اپنے قومی مفادات کا خیال نہیں رکھتے اپنے قومی رازوں کو ہم سے پوشیدہ نہیں رکھتے اگر انہیں حق حاصل ہے کہ وہ اپنے قومی مفادات کا خیال رکھیں تو کیا ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اپنے مذہبی مفادات کا خیال کریں ہم اپنے اللہ کے فرامین کو پیش نظر رکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا یہ حکم بڑا مشکل ہے کیا ان کے سامنے اس وقت کفار کا کردار نہیں ہے کیا انہیں مسلمانوں کو تقسیم بر تقسیم نہیں کیا؟, کیا ان کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے نہیں ہیں کیا انہوں نے مسلمانوں کے وسائل اور اسباب پر ان کے ساحلوں پر ان کے پٹرول پر اور ان کی دوسری مادنیات پر چوروں اور ڈاکووں کی طرح قبضہ کیا ہوا نہیں ہے اللہ نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا اللہ کہتے ہیں تعلقات رکھنا اور بات ہے معاملات کرنا اور بات ہے تجارت کرنا اور بات ہے لیکن کسی کو اپنا راستان دوست بنا لینا یہ اور بات ہے کہ تم ان پر کلی اعتماد کرنے لگو اب تو بہت سارے صحافیوں نے لکھنا شروع کر دیا کہ امریکہ کے دشمن تو کچھ عرصہ زندہ رہ سکتے ہیں لیکن امریکہ کے دوست زیادہ عرصہ تک زندہ نہیں رہ سکتے وہ اس کے شر سے نہیں بچ سکتے تو ان کی دوستی سے اللہ کی پناہ تو اللہ فرماتے ہیں ان کو اپنا رازدار گہرا دوست نہ بناؤ لا یا لو یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کتا ہی نہیں کریں گے جب بھی موقع ملا نقصان پہنچائیں گے وہ تمہیں دکھ پہنچنے کی آرزو رکھتے ہیں اگر سیلاب آ جائے انہیں خوشی اگر تم پر کوئی آفت آ جائے ان کو خوشی اگر تم آپس میں لڑو ان کو خوشی قد من خوشیت بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہو پڑتا ہے مما تخی اکبر اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ تو بہت ہی خطرناک چیز ہے تمہارے یہ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان آیات کو پلے باندھ لو ہا انتم تم اولا کم تم ایسے ہو کہ تم ان سے محبت کرتے ہو ملا یو لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے ویزا دینے میں اپنے ملک میں داخل ہونے میں مسلمانوں کو کتنا دلیل کیا جاتا ہے عام مسلمانوں کو نہیں مسلمانوں کے ان وڈیروں کو جو بظاہر ان کا دم بھرتے ہیں ان کی سیاسی فوجی معاشی پالیسیوں کی حمایت کرتے ہیں ان کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرتے ہیں وہ جب اترتے ہیں ان کے ایئرپورٹوں پر ان کے ملک میں داخل ہونا چاہتے ہیں ذلت آمیز سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا ہے اور وہ جب آتے ہیں ہم ان کے لیے دید و دل فرش راہ کرتے ہیں ہم ان کا استقبال کرتے ہیں کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں اللہ فرماتے تم ان سے محبت کرتے ہو وہ تم سے محبت نہیں کرتے و تو مینو نبل کتاب تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو لیکن وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے کہ ایسا حقیقت کا کوئی انکار کر سکتا ہے اللہ اکبر پھر بھی ہمیں یہ تلقین کرے کہ تم قرآن کو چھوڑ کر آنکھیں بند کر کے ان پر اعتماد کر لو اللہ کہہ رہا ہے تم تو ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو تم تورات کو مانتے ہو زبور کو مانتے ہو انجیل کو مانتے ہو اور اس کے باوجود مانتے ہو کہ جانتے ہو کہ ان میں تحریفات ہوئی اس کے باوجود ان کو مانتے ہو کہ ان کتابوں میں انبیاء کرام علی اسلام پر الزامات ہیں اتحامات ہیں گالی گلوچ ہے پھر بھی مانتے ہو کہ نہیں تورات اللہ کی کتاب ہے زبور اللہ کی کتاب ہے انجیل انجیل اللہ کی کتاب ہے لیکن وہ قرآن کو مانیں گے تو کیا اللہ وہ بد تو قرآن کو ٹھنڈے مارتے ہیں وہ ظالم تو قرآن کو بات میں پرزے پرزے کر کے بہاتے ہیں وہ تو قرآن کریم پر خلازت رکھتے ہیں مسلمان مظلوم قیدیوں کا دل دکھانے کے لیے تم سارے نبیوں کو مانتے ہو وہ تمہارے نبی کو نہیں مانتے مانیں گے تو کیا تمہارے نبی کے کارٹون بناتے ہیں وہ ازا لقو کم آمنا اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں اور جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو تم پر شدت غیض شدے غزب سے انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں کل موت فرما دیجئے ارے مر جاؤ اپنے غصے کے اندر جاؤ مر جاؤ اپنے غصے کے اندر ہم بھی یہی کہتے ہیں موتو بغیزکم دین اسلام کا چراغ تو بج نہیں سکے گا قرآن دنیا سے ختم نہیں ہو سکے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دنوں سے ختم نہیں ہو سکے گی یہ ہمیں سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے رہیں گے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتے رہیں گے اور حضور کا دم بھرتے ہوئے دیکھتے رہیں گے اور غیظ و وغب سے انگلیاں کاٹتے رہیں گے اور ہم کہتے رہیں گے موتو اپنے غیظ و غذب میں مر جاؤ ہم نہ قرآن کو چھوڑ سکتے ہیں نہ دین کو نہ دامنے مصطفی کو صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ علیم سدور بے شک اللہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے ان تم سس کم حسن اگر تمہیں کوئی اچھی حالت پیش آ جائے تو یہ ان لوگوں کو دکھ پہنچاتی ہے وہ ان تصب کم سی اور اگر کوئی بری حالت تم پر آ پڑتی ہے یفر ہو وہ اس کی وجہ سے خوش ہو جاتے ہیں خوش ہوتے ہیں. ان تصو تکو اللہ کہہ رہے دیکھو مسلمانوں دو چیزوں کو ہاتھ سے نہ جانے دینا دو چیزوں کو ہاتھ سے نہ جانے دینا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے کیا وہ ان تصویر اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو نہ یورکم کئی دو ان کی تدبیر تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتی یہ دو چیزیں صبر صبر کا مطلب بے بسی نہیں ہے صبر کا مطلب بزدلی نہیں ہے سبر کا مطلب کمزوری نہیں ہے سبر کا مطلب اپنے موقف پر ڈٹے رہنا ہے اور منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہنا ہے یہ صبر ہے صبر کرو اور تقوی اختیار کرو گناہ سے بچتے رہو اللہ کی مان کر چلتے رہو اور اللہ کے رسول کی اتباع کرتے رہو تو ان کی تدبیریں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گی ان اللہ لما یعملون محیط بشک اللہ ان کے آمال کا پورا احاطہ رکھتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ من أَهْلِكَ تُبَدِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِطَارِ یہ آیتِ قریمہ ہے جو میں نے ابتدا سے ابتدا میں عرض کیا کہ یہاں تک پہنچنا چاہتا تھا کہ آج کے درس میں غزب احد کا کچھ بیان ہو جائے بڑا ایمان تازہ کرنے والا یہ تذکرہ ہے سنیے اللہ پاک ہمارے بھی ایمان تازہ فرما دے اور اللہ ہمارے دلوں میں بھی ایمان کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا فرما دے اللہ نے فرمایا کہ بہت اس غد تمین اہلی کا اور یاد کیجئے جب آپ صبح کو اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلے تو المؤمنین المنینا للقتال مسلمانوں کو قتال کے لیے مناسب مقامات پر لے جاتے ہوئے مناسب جگہ پر ٹھہراتے ہوئے یہ تو آپ جانتے ہیں الحمدللہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف محراب کے امام نہیں تھے صرف ممبر کے خطیب نہیں تھے صرف درسگاہ کے مدرس نہیں تھے صرف خانقاہ کے مرشد اور مربی نہیں تھے بلکہ اور صفات کے علاوہ آپ میدان جنگ کے عظیم ترین سپا سالار بھی تھے جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات پر کتابیں لکھی ہیں جن جرنلوں نے جن جنگی سپاہ سالاروں نے جنہوں نے مغرب کی یونیورسٹیوں میں جنگ کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی